www.tasQuran.com سَمِعْنَ لَأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ صدق الله العظيم میرے بزرگوں اور دوستو سورت البقرا کی آیت نمبر پچپن میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اس کا مفہوم یہ ہے اللہ فرماتے ہیں مِّن ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے کبھی خوف سے آزمائیں گے کبھی بھوک سے آزمائیں گے منقصمل من الموال و النفصیب ثمارات کبھی مال جان کاروبار تجارت اور پھلوں میں نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے مبشر الصابرین اور فرمایا اے میرے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے اللہ دین اضا اصوابط ہوں مصیبت کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انلا و انا اللہ جون ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے الا اکلیہ صلابات مرحم یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عمومی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں وہ الا اکہوم اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں تو اللہ پاک نے اس ایٹگرما میں ان آزمائشوں مصیبتوں حادثوں بیماریوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا ہے جو اس دنیا میں اللہ کے بندوں پر آتی ہیں مصیبت اور پریشانی دیندار پر بھی آتی ہے اور بے دین پر بھی آتی ہے مومن پر بھی آتی ہے اور کافر پر بھی آتی ہے جاہل پر بھی آتی ہے اور عالم پر بھی آتی ہے امیر پر بھی آتی ہے اور غریب پر بھی آتی ہے عابد و زاہد پر بھی آتی ہے اور فاسق و فاجر پر بھی آتی ہے کسی پر مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں مما افابقم مصیبت ان فبیما کسبت عیدی تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے بیا کو ان کثیر اور تمہارے بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ ان سے اللہ در گزر فرما دیتا ہے ہر گناہ کی سزا وہ دنیا میں نہیں دیتا بعض اوقات کسی پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس کو جن چھوڑنے کے لیے اس کو خبردار کرنے کے لیے اس کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف مائل ہو جائے میری طرف رجوع کرے مجھے پکارے میرے سامنے روئے توبہ کرے استغفار کرے اور میں اس کو معاف کر دوں یہ ایسی ہے جیسے بعض اوقات ماں یا باپ اپنی اولاد کو مارتے ہیں لیکن اس مارنے کا مقصد ان کو اپنے سے دور کرنا نہیں ہوتا بلکہ انہیں اپنے قریب کرنا ہوتا ہے وہ دوری پر مارتے ہیں کہ ہم سے دور کیوں ہوتے ہو بلکہ ہمارے قریب ہو جاؤ ہماری فرما برداری کرو اور نافرمانی فرمانی چھوڑ دو اس لیے اللہ فرماتے ہیں مما ارسل اللہ اخذنا اللہ بالبا مزرہ اللہ تذر ہم نے جس بستی میں کوئی نبی بھیجا اور اس بستی والوں نے اللہ کے نبی کو ٹھکرایا جھٹلایا اس کا انکار کیا تو ہم نے ان کو طرح طرح کی مصیبتوں تکلیفوں بیماریوں پریشانیوں میں مبتلا کر دیا اور کیوں کیوں مبتلا کیا اللہ فرماتے فرماتی رعل تاکہ وہ اللہ کے سامنے گر تاکہ وہ اللہ کے سامنے آج اختیار کریں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے ان پر مصیبت نازل کی کہ وہ ہماری طرف رجوع کریں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مصیبت آتی ہے کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی زمینی یا آسمانی آفت ان پر نازل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلولہ سنا صدر راہو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر مصیبت آئی ہمارا عذاب آیا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ ہماری طرف رجوع کرتے ہمارے سامنے آج بھی اختیار کرتے ہمیں پکارتے اللہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا مصیبت کے باوجود آفت کے باوجود انہوں نے مجھے کیوں نہ پکارا میری طرف رجوع کیوں نہ کیا اللہ کہتے ہیں بلا کن کست ان کے دل سخت ہو گئے دل سخت ہو گئے اور یاد رکھیں دل کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے دل کا سخت ہو جانا بہت بڑا عذاب ہے عذاب صرف پتھوں کا برسنا نہیں عذاب صرف سیلاب کا آنا نہیں عذاب صرف زلزلے نہیں عذاب صرف کھیتی باڑی اور مویشیوں کا تباہ ہو جانا نہیں بلکہ دل کا سخت ہو جانا بھی بہت بڑا عذاب ہے کہ دل سخت ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق سلب ہو جائے یہودیوں پر یہی عذاب نازل ہوا تھا اللہ نے فرمایا یہودیوں من من تمہارے دل سخت ہو گئے میں نے بڑی نیند تم کو عطا کی پھر آن کے چنگل سے چڑھایا سمندر میں دریا میں تمہارے لیے راستے بنا دیے پتھر سے باہر چشمے جاری کر دیے اور صحرا میں بادلوں کو حکم دے دیا کہ تمہارے اوپر سایہ کر دیں اور ترنجبین اور بٹیر کی صورت میں تیار کھانا تمہارے لیے مہیا کر دیا لیکن تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا نیمتوں کے مقابلے میں کفر ہی کرتے رہے نہ شکر پن کرتے رہے تمہارے دل سخت ہو گئے سخت پہ اکل ہی کتنے سخت اللہ کہتے ہیں پتھروں کی طرح سخت آگے فرمایا او اشد کسوا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان نمین الحجارتی انہار اللہ کہتے ہیں بعض ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں ان نمینا لما یش فیخر الما پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے تھوڑا سا پانی چند کترے نکل آتے ہیں ان نمینا لما یہ بتن خش اور پتھروں میں بعض ایسے ہیں ان سے چشمے تو نہیں پھوٹتے ان سے پانی تو نہیں نکلتا لیکن وہ خود اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں اے انسانوں تم اشرف المخلوقات ہو ہونا تو ہی چاہیے تھا تم ان پتھروں جیسے ہوتے جن سے چشمے پھوٹتے ہیں اور دور دور تک لوگ سیراب ہوتے ہیں اگر ویسے نہیں بنے تھے تو کم از کم اتنا پانی نکلتا کہ تمہارے قریب کے لوگ سیراب ہو جاتے اگر ایسے بھی نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ تم اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے جھک جاتے سجدے میں گر جاتے تو کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے لیکن تم تو ایسے بھی نہ ہوئے تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تم اللہ اکبر آپ ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجئے آج کتنی بڑی مصیبت ہے جس میں ہم مبتلا ہیں کم و بیش دو کروڑ انسان بے گھر ہو گئے دو کروڑ انسان دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جن کی آبادی ہی دو کروڑ ہے دو کروڑ انسان متاثر ہو گئے بے گھر ہو گئے اور ایسے بے گھر کہ مال مویشی تباہ ہو گئے بستیوں کی بستیوں کے نام و نشان مٹ گئے چاروں طرف پانی ہے جہاں کھڑے ہیں لیکن عجیب معاملہ ہے کہ اس پانی میں سے ایک کترا بھی نہیں پی سکتے ایسا گندا پانی ایسا متعفن پانی سڑا ہوا پانی پانی میں ہے اور پانی سے محروم اللہ کی قدرت لیکن کیا ایسا ہوا کہ اتنی بڑی آفت آئی اتنی بڑی مصیبت آئی دو کروڑ لوگ بے گھر ہوئے اربوں کا نقصان ہوا شاید اس سے بھی زیادہ لیکن کیا ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا کیا ایسا ہوا کہ اذان سنتے ہی قدم مسجد کی طرف اٹھ جاتے کیا ایسا ہوا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھر گئیں کیا ایسا ہوا کہ اللہ کو پکارتے اور اللہ سے توبہ کرتے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں قصابت قصابت کساوت دل کی سختی مصیبت کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے ادھر ادھر نظریں ہیں کسی کی نظر امریکہ کی طرف کسی کی نظر برطانیہ کی طرف اور کسی کی دوسرے مغربی ممالک کی طرف لیکن اللہ کی طرف نظر نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے اللہ اکبر بعض تو ایسے بے باک ہو گئے ایسے بے باک نڈر اور ایسے بے حیا ہو گئے اس حادثے کے باوجود بات ساتھیوں نے بتایا ایک متاثر شخص کو سمجھایا گیا ارے اب تو اللہ کی طرف آ جاؤ کتنی مصیبت آئی تم پر ایسے حادثے سے دو چار ہوئے ہو اب تو اللہ کی طرف رجوع کر لو توبہ کر لو تو اس نے بڑی نخوت تکبر سے جواب دیا بغاوت کے لہجے میں جواب دیا اللہ اکبر کہ تمہارے اللہ نے جو کچھ ہمارا بگاڑنا تھا بگاڑ لیا اس کو کہو اور بھی جو کر سکتا ہے کر لے اللہ اکبر ایسی ایسی باغیانہ سوچ کفیا کلمات سنگ دلی کی انتہا لوٹے پٹے کافلے لیکن ان کے ہم زبان ہم قوم اور ہم مذہب لوگ ان پر ڈاکو بن کر ٹوٹ رہے ہیں لوٹے کو لوٹ رہے ہیں سنگ دلی کی انتہا اور میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا کہ ہم نے کوشش کی کہ ہمارے ایسے بھائی جو متاثر ہوئے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا ان میں اچھے لوگ بھی ہیں تو ان کو متوجہ کیا ارے آؤ اللہ کے گھر کی طرف مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں سارا دن روڈ پر بیٹھے رہیں گے دکے کھاتے ہوئے روڈ پر دھوپ دھوپ میں بیٹھے رہیں گے تکلیف میں بیٹھے رہیں گے اللہ کا وہ جو گھر جس کے سکون اور راحت کے مقابلے میں بڑے بڑے, بڑے بنگلوں اور محلات کا سکون کچھ بھی نہیں وہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے افطار کا انتظام کیا کھانے کا انتظام کیا مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ بہت سے ایسے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور چپکے سے نکل جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے اللہ کے گھر میں آ کر بھی نماز سے محروم بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ میری شرما شرمی تو کوئی نہیں جائے گا ان کو دیکھ کر مسجد کی طرف تو آ گئے لیکن جب انہوں نے نیت باندھی تو ان کو دیکھا کہ اب تو یہ خود نماز پڑھنے لگ گئے تو چپکے سے صفوں سے کھسکتا ایسی کساوت ایسی سنگ دلی دل ایسے سخت ہو گئے رقت نہیں لطافت نہیں خوشبو نہیں اللہ کی طرف رجوع نہیں توبہ نہیں اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور دوستوں یہ امریکہ یہ برطانیہ یہ یہودی یہ عیسائی یہ سب ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے ہمارے مسائل اللہ کی طرف رجوع کرنے ہی سے حل ہوں گے پھر ایسے مسلمان یہ میں ذاتی مشاہدے تجربے بتا رہا ہوں سنی سنائی باتیں نہیں ہم نے سوچا کہ افطار کے لیے تو آتے ہیں چلو ان کو نماز سکھا دی جائے کلم سکھا دیے جائے صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کو سن کر تعجب ہوگا تیس تیس چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال کی عمر ہے مگر ابھی تک کلمہ نہیں آتا سبحان کلّا ہما نہیں آتا میں نے خود کہلوایا کہلوایا سبحان کلّا پھر میں نے کہا سناؤ تو ان میں سے ایک جو بڑی عمر کے ہیں تو انہیں یہ سمجھا کہ شاید میں نے سبحان اللہ کہلوایا ہے تو صرف یہ لفظ سنایا سبحان اللہ بس آگے کچھ نہیں ب بھی ہمبی کچھ نہیں ایک تو یہ کہ آتا کچھ نہیں اور دوسری اس سے بھی بڑا دکھ یہ کہ دین سیکھنا نہیں چاہتے کلمہ سیکھنا نہیں چاہتے نماز سیکھنا نہیں چاہتے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے تو بھائیو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مسائل اور پریشانیاں جو آتی ہیں تو کسی پر آتی ہیں اس کو سزا دینے کے لیے عذاب دینے کے لیے یہ حقیقت ہے عذاب بھی ایک حقیقت ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے جھٹکے آتے ہیں اللہ ہلاتے ہیں جھنجھوڑتے ہیں اور کبھی یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں سوئے کو جگانے کے لیے اور غافلوں کو خبردار کرنے کے لیے اور ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں جن پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کی ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بڑے بڑے دانشور قسم کے اخباروں میں لکھنے والے میڈیا پر چھائے ہوئے وہ اشارے کر کر کے پوچھتے ہیں اس کا کیا گناہ تھا اس کا گھر کیوں بہا اس کا کیا گناہ تھا اس کی بھینس کیوں مری ہے یہ گویا کہ لوگوں کے دل سے یہ نکال دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کوئی چیز نہیں توبہ کوئی چیز نہیں بلکہ ان بدم کی بات سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کوئی چیز نہیں رسول کوئی چیز نہیں اور کوئی چیز نہیں نماز کوئی چیز نہیں مسجد کوئی چیز نہیں بس جو کچھ ہے وہ پیٹ ہے پیسہ ہے دولت ہے دنیا ہے سونا ہے چاندی ہے اقتدار ہے کرسی ہے شہرت ہے لیڈری ہے بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں یہ بٹھا دینا چاہتے ہیں دلوں کے اندر تو میں نے کہا ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ کیوں بیمار ہوا یہ تو بڑا نیک آدمی ہے اس پر کیوں مصیبت آئی یہ تو بڑا اللہ والا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے آقا نے فرمایا یہ میرا جواب نہیں اس سوال کا جواب آقا نے دیا فرمایا کے بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر حادثے آتے ہیں اور اللہ پاک ان کے ذریعے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں عجیب بات فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا مقام منتخب کیا ہوتا ہے اللہ نے مقدر کر دیا کہ اسے اس مقام تک پہنچاؤں گا لیکن وہ بندہ اپنی عبادت کے ذریعے اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور آزمائش کی وجہ سے اس اونچے مقام تک اس کو پہنچا دیتے ہیں سنچے ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں صرف نافرمانوں پر آئی ہوں اللہ کے فرما برداروں پر بھی مصیبتیں آئیں اللہ کے نبیوں پر بھی امتحان آئے بڑے سخت امتحان احتوب علیہ اسلام پر امتحان آیا اللہ نے ذکر کیا ایسا امتحان یہ بڑے سے بڑا انسان بھی ہل جاتا مگر اللہ کا نبی ڈٹا رہا اللہ کی عبادت پر ڈٹا رہا ذکر پر ڈٹا رہا شکر پر ڈٹا رہا ہلو نہیں جو اقبال نے کہا بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے وہ اللہ کو نہ بھولے صحت ہو یا بیماری امیری ہو یا غریبی ہر حال میں اللہ کو یاد جب ایسا کیا اور پھر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے اللہ نے سنت دی اللہ نے سرٹیفیکٹ جاری کیا اپنے بندے حضرت ایوب علیہ اسلام کے لیے فرمایا کہ میں سابرا ہم نے اس کو سابر پایا بڑا صبر کرنے والا پایا نعم الاب وہ بڑا اچھا بندہ تھا انہوں اباب اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا تو اللہ کے بندوں پر بھی مصیبت لیکن بعض اوقات اللہ کے بندے سوچتے ہیں کہ مجھ پر یہ آزمائش آئی تو شاید اس کے ذریعے اللہ میرے درجات کو بلند فرما دے اور ایسا ہی ہوتا ہے اللہ اکبر اور اللہ کے بندوں پر جب آزمائشیں آئیں تو کبھی وہ یوں سوچتے ہیں کہ یہ مال کے حقیقی کی طرف سے ہے اور اس کی طرف سے جو بھی ہے وہ خوب ہے کی اللہ کی طرف سے ہے مال کے حقیقی حقیقی دوست کی طرف سے ہے اور دوست کی طرف سے جو بھی ہے وہ بس خوب ہے